اور وہ تم سے کون کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ کے ان کے پاس تو ریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے بئی ہما اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ آمان لانی والے ناؤ